من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سل بني سراء لكماتايناهم من ايه بين ومن يبدل نعمه الله من بعد ما جاءت فان الله فَإن اللہ شدید اس لیے مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے حق سے جو پھرتے ہیں حق کو چھوڑ دیتے ہیں ان کی کچھ سزائیں اور تحدیدیں تنبیہیں وعیدات بیان فرمائیں اس مبارکہ میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے ہی لوگ جن کو حق مل گیا حق ان تک پہنچ گیا حق پہنچنے کے بعد انہوں نے پھر کفر اور گمراہی کو اور نہ شکری کو خریدا اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت کو بدل دیا ان کے متعلق کچھ مزید وائیدات کو بیان فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا سلم سراحیل کمعینہ ہم عنایتم بینہ میں حبیب بنی اسرائیل سے پوچھیں ہم نے ان کو کتنے واضح اور کتنی روشن آیتیں نشانیاں علامتیں عطا فرمائی تھی یہ ذہن میں رہے ایک پوچھنا جو ہے نا سوال کرنا وہ اپنی اصلاح کے لیے ہوتا ہے اپنی اسلاح اسلاح اصلاح اسلاح کے لیے بعض اوقات سوال کی جاتا ہے اپنے لیے اپنے علم میں اضافے کے لیے اور بعض اوقات سوال ہوتا ہے کسی کو ذلیل کرنے کے لیے بعض اوقات کسی سے سوال ہوتا ہے اس کا امتحان لینے کے لیے ہوتا ہے نہیں ہوتا ایسا تو یہاں پر بھی سوال جو ہے نا وہ کوئی اپنے علم میں اضافے کے لیے نہیں ہے بلکہ کیونکہ تبارک بار تو تعلق خود آکل صاحت السلام کو عطا فرما رہا ہے تو عقل صدلام کو کسی اور سے پوچھنے کی ضرورت ہی کیا ہے تو یہاں پر جو سوال ہے نا وہ سوال ان کو ذلیل کرنے کے لیے ہے وہ جیسے آپ دیکھیں کوئی بندہ اپنے بچے کو بار بار کوئی کام کہتا ہے وہ آگے سے نہیں کرتا تو وہ بندہ چار بندوں میں کھڑا ہو کہتا ہے اس سے ذرا پوچھو نا کتنی بار میں نے اسے کہا ہے تو کیا خیال ہے یہ پوچھنا کہ اب بھول گیا کتنی بار اسے کہا ہے نہیں یہ سوال کا مطلب اسے صرف جلیل کرنا ہے اسے شرمندگی اور آر دلانا ہے کہ تو ہیا کر تو کن کاموں میں پڑ گیا ہے تو یہاں پر جو رب تبارک و تعالیٰ فما صل بنی اسراعیل حبیب آپ بنی اسرائیل سے پوچھیں یہاں نعوذ باللہ من ذالک ایسا بالکل نہیں ہے کہ رب تبارک و تعالی یہ چاہتا ہے کہ میرا حبیب ان سے پوچھے تو وہ جواب دیں آگے سے میرے حبیب کا علم بڑھ جائے ایسی بات بالکل نہیں ہے کوئی بندہ اگر یہ سوچتے بھی ہے تو اپنے دین سے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے گا یعنی مطلب پھر یہ ہوگا جیسے وہ آج کافر لوگ بے دین لوگ کہتے ہیں مسلمان جو ہیں وہ یہودیوں کے پاس فرنگیوں کے پاس جو فنون ہیں جسے وہ علم کہتے ہیں ان کے محتاج ہیں قرآن کو چھوڑ کر ان کو ان کی ضرورت ہے جیسے یہ لوگ بے دین ہیں تو یہ تو عام مسلمانوں کے لیے یہ نظریہ رکھیں کہ مسلمانوں کو ان کی ضرورت ہے جو ان کے پاس گند خراب ہے تو جو تو بندہ یہ کہے کہ امام لمبی کو ان کے پاس جو کچھ ہے اس کی ضرورت ہے جی جبکہ یہاں خالق اور مالک اللہ تبارک و تعالی خود حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرما رہا ہے اور اب تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں ایک مقام پر ارشاد فرمایا اور رحمان الم القرآن میں قرآن میں سارا کچھ اول سے لے کر آخر تک یعنی جو کچھ بھی ہونے والا ہے ہو چکا ہے ہوگا سارا بیان کر دیا ہے اور پھر رحمان نے سارا قرآن اپنے حبیب کو سکھا دیا اللہ ہے خراق اللہ تعالی نے ارشاد میں سنکر کا اللہ ماشاء اللہ حبیب پہرے ہم آپ ایسا پڑھائیں گے کہ آپ کبھی بھولیں گے نہیں پھر بتائیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمائے حبیب پیارے اس طرح آپ کو تکلیف ہوتی ہے آپ ایسے نہ کیا کریں آپ صرف سن لیا کریں جب جبریل پڑھ رہے ہوں آپ کو یاد کروانا ہماری ذمہ داری ہے تو پھر یہی ہوتا تھا یہ اقل شام کا معجزہ تھا کئی سو آیات پر مشتمل پوری پوری سورت بھی جبرائیل امین پڑھ دیتے تھے ان کے جانے کے بعد اقل شام اسی وقت بغیر زبر زیر کے دائیں بائیں ہوئے پوری کی پوری سورت حضور پڑھ کے سنا دیا سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ کیسی بات ہے یار تو اس لیے اقل شام کو کوئی حاجت نہیں یہاں پر جو ان سے سوال کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے وہ سوال جو ہے ان کی ذلت کے لیے ہے ان کے یعنی جو ننگا پن ہے یعنی اسے کھولنے کے لیے لوگوں پر ایا کرنے کے لیے لوگوں پر ظاہر کرنے کے لیے کہ یہ کیسے گھٹیا لوگ ہیں کیسے کمینے لوگ ہیں بنی اسرائیل یعنی سہونی آج کے دور کے جو یہودی ہیں وہ کیسے کمینے لوگ ہیں تاکہ ان کا کمینہ پن جو ہے وہ لوگوں پر ظاہر ہو جائے نے ارشا فرمایا کہ سوال کیا ہے جی وہ سوال کیا ہے پوچھنا کیا ہے ان سے میں کم آتا وہ کتنے موجات تھے وہ کتنے روشن دلائل تھے جو ہم نے انہیں دیے وہ ذرا بتائیں تو صحیح یہ ذہن میں رہے کہ ہم سے مراد جو ہے وہ آقل شام کے دور کے یہودی نہیں ہے اقلی شاہ کے دور کے یہودی نہیں نہیں ہے بلکہ ان سے بھی پہلے کی عودی جو علیہ السلام کے دور میں تھے ان کے لیے اس سمندر کو پھاڑا گیا راستے بنائے گئے فرعون آن سے انہیں نجات دلائی گئی آسمان سے من و سلوا ان کے لیے اترا جی پھر اللہ تبارک نے اور بھی بڑی ساری نعمتیں انہیں عطا فرمائی لہت بارک وطال نے ارشاد فرمایا وہ ذرا جو ہم نے تمہیں نعمتیں دی ہیں ساری وہ شمار تو کرو وہ تھیں کتنی وہ کتنی تھیں اچھا نیمتے تو ان کے وڈیروں پر ہوئی تو ان کو کیوں سنایا جا رہا ہے مطلب یہ ہے کہ رفتار نے ارشا فرمایا ہم نے تمہارے کیونکہ وڈیروں پر احسان جو ہے نا ان کے بعد والوں پر بھی احسان ہوتا ہے <سؤال> <سؤال> کہ نہیں سمجھایا مسئلہ اگر بعد والے ان کو اپنا وڈیرا سمجھیں تو بعد والے ان کو اپنا سمجھیں تو پھر یہ احسان بعد والوں پر بھی ہے جیسے آج بھی کوئی بندہ کسی کو کوئی چیز دے دے تو بعد میں اس کے بیٹے بدماشی کرنے لگے تو کہتا ہے تمہیں یاد ہونا چاہیے تمہارے ابے کو ہم نے یہاں پہ زمین دی تھی ان کو یہاں لاہور لے کے آنے والے ہم ہی ہیں ہم نے ان کو ٹھکانہ دیا تھا ہم نے اسے روٹی کھلائی تھی اور آج تم بھی ہمارے مقابلے میں کیا طریقہ ہے تمہارا تو بھئی وہ احسان تو اس کے ابھی پہ کیا تھا جا رہا ہے تو اس کا مطلب واضح اور صاف طور پر یہی ہے کہ وڈیروں پر جو احسان ہوتا ہے وہ ان کے بعد والوں پر بھی ان پر ہی احسان ہوتا ہے تو رب تبارک و نے یہاں پر یعنی بات کی ہے اس دور کی جو موسل اسلام زمان کے زمانے میں تھے لیکن بیان کن کو کیا جا رہا ہے جو علیہ السلام کے زمانے میں جو علیہ السلام کے زمانے میں ہیں ان کہا جا رہا ہے ہاں بھی بتاؤ پھر آگے دیکھیں جی ربت بارک بتا اچھا یا پھر آتینا ہم سے مراد آکل علیہ اسلام کے دور کے ہی یہ ہیں سام کے دور کے یہودی ہیں تو پھر انہیں کون سی روشن دلائل ملے کون سے ایسے موجزات انہوں نے دیکھے وہ پھر موجزات وہ ہیں جو حبیب کریم علیہ صحیح السلام پر نازل آکل علیہ السلام کے فرمانے پر درختوں نے اپنی جگہ چھوڑی پتھروں نے کلمہ پڑھا اسلام کے ہاتھ میں جی پتھر باتیں کرنے لگے بیمار تندرست ہونے لگے آک علیہ صحیح السلام کی دعا سے جناب چاند جو ہے وہ ٹکڑے ہو گیا سورج ڈوبا ہوا واپس گیا اور بھی موجزات کریمہ کا صلی اللہ علیہ علی وسلم کے لوگوں نے دیکھے ملاحظہ کیے یہودیوں نے خود اپنی کتاب میں اکر اسلام کی نبوت کے متعلق اکر اسلام کے ختم نبوت کے متعلق سارا پڑھ رکھا تھا اور یہ رب نے فرمایا من ایت بینا کتنی ایتیں ہم نے عطا کیں پھر اس سے مراد تورات میں موجود وہ ہیں جن میں کریم اکر اسلام کی آمد کا ذکر ہے میں در وہ گنو تو کتنی ایتیں بنتی ہیں جن میں میرے حبیب علیہ الصلوۃ کی نبوت کا اور ان کی ختم نبوت کا اور میرے محبوب کے صحابہ کا ذکر موجود ہے یار یہاں تک ذکر موجود تھا کہ جس علاقے میں حضور تشریف لائیں گے مدینہ میں اور اس کے ارد گرد اس کے گھر کے ارد گرد کھجورے یہ بھی ذکر موجود تھا یہ بھی موجود تھا شام کی زلفوں کا انداز موجود تھا حضور کی زلفیں کیسی ہوں گی مبارک پورا حلیہ، رنگ تک موجود تھی سبحان رب نے من من من وہ, وہ کتنی آیتیں بنتی ہیں وہ کتنی چیزیں جو ہم نے عطا کی ہیں یہاں پر یہ فرمایا کہ من آیت, آیت کم آتے انہیں دی مطلب کیا ہے ان کے سامنے ظہور پذیر ہوئی جیسے قرآن ہے قرآن <possible> ہم کیا کہتے ہیں قرآن رب تعالی نے قرآن ہمیں دیے نا اے, اے قرآن دیے تو رب تعالی نے حبیب کو ہے نا ہمارے لیے دیے نا اے تاکہ ہم ایمان لائیں ہم اپنے آپ کو سیدھا کریں یہاں وہی فرمایا رب تعالی نے کم آتیناہم آت نایت میں ذرا بتائیں تو صحیح کتنی آیتیں ہم نے دی ہیں ان کو کتنی نشانیاں دی ہیں ہم نے کتنے معجزات دیے ہیں ہم نے ان کو مطلب کیا ہے جو حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ظاہر ہو رہا ہے بتائیں تو صحیح یہ سوال ان کو زلیل کرنے کے لیے کس لیے ہے, جلی ہے؟ جلی رسوا کرنے کے لیے ہے, ہے دی آگے دیکھیں جی دی وہ دی بدل نعمت اللہ جات ہو ہمارا جو بندہ اللہ کی نعمت کو اس کے پاس آنے کے بعد بدل دے رب کی نعمت کو بدل دے, دے. احن? مطلب احن؟ دی کیا دی ہے دی رب کی نعمت ملے دی دی تو بندہ اس نعمت کو رب کے شکر میں خرچ کرے رب کی عبادت کے مقام پر خرچ کرے رب کے عبادت کے مقام پر خرچ کرے جہاں رب نے فرمایا ہے وہاں خرچ کرے تو یقین کر لو اس بندے نے نعمت کو بدلا نہیں ہے اس نے نعمت کو نہیں بدلا بلکہ اس نے اس نعمت کا شکر کیا ہے شکر ایک زبان سے ہوتا ہے ایک شکر ہوتا ہے عمل سے مثال کے طور پر کسی بندے کو پیسے ملے وہ پیسے وہ اللہ تعالیٰ کے نام پر خرچ کرے اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے خرچ کرے تو یہ شکر ہے یہ شکر وہ ہے جو عمل سے کیا جا رہا ہے کیا جا رہا ہے جگہ دے رہے ہیں دل کی طرف سے بھی شکر ادا ہو رہا ہے رفتار بھی شکر ادا ہو رہا ہے آنکھوں کی طرف سے بھی شکر ادا ہو رہا ہے قرآن دیکھ رہے ہیں آپ قرآن پاک کو سن رہے ہیں کانوں کا شکر ادا ہو رہا ہے دل کا شکر ادا ہو رہا ہے دماغ میں آپ اسے جگہ دے رہے ہیں دماغ کا شکر ادا ہو رہا ہے اور پورے جسم کو آپ یہاں پہ بٹھا کے بیٹھے ہیں یہ پورے جسم کی طرف سے رقطبارک و تعالیٰ کا شکر ادا ہو رہا ہے مولا تو نے ہمیں یہ جسم عطا کیا ہے ہم اس پورے جسم کو تیرے قرآن سننے کے لیے لگائے بیٹھے ہیں۔ یہ شکر ادا ہو رہا ہے تو و نے جو بندہ رب تعلی کی نعمت کو اس کے پاس آنے کے بعد بدل دے آپ جو لوگ گھروں میں پڑے ہوئے ہیں رب تعالیٰ کی نعمت کو بدلے ہوئے ہیں نہیں بدلے ہوئے رب نے دیا کہ اس کے حکم پر عملو سمس میں لوگ گھر پڑے ہوئے ہیں نہ نماز کی فکر ہے نہ کسی اور چیز کی فکر ہے ملا عذر شریح صحیح گھر میں پڑ رہے ہیں بندہ ملا عذر شریح صحیح نماز کو تر کر دے بندہ تو بتائیں اس کا کیا حساب بنے گا تو یہ نعمت جو ہے نا رب تعالیٰ کی اسے بدلنا یہی بدلنا ہوتا ہے آپ کسی بھی بندے کو دیکھیں اس کا جسم جو ہے بجائے نیکی میں صرف ہونے کے وہ گناہ میں صرف ہو رہا ہے تو سمجھے رب تعالی کی نعمت کو بدل چکا ہے وہ رب کی نعمت کو بدل چکا ہے جیسے یہودیوں نے رب نے دیا تھا انہیں دل دماغ جسم دیا تھا تاکہ حبیب کریم علیہ السلام کی اطاعت کریں آک علیہ السلام کے نبود اور ختم نبود کو مانیں لیکن انہوں نے کیا کیا یہودیت کو ہی پسند کیا اسلام کو پسند نہیں کیا رب نے نعمت بدلی رب کی نعمت کو بدل دیا ہے اور آج یہی حال ہے جس بندے کو آپ دیکھیں پیسہ ہے اس کے بعد لیکن گناہ کے کاموں میں صرف ہو رہا ہے آپ یقین کر لیں اس بندے نے رب تبارک بارے کو نعمت کو بدلا ہوا ہے وہ نعمت جو اس کے پاس آئی ہے وہ اس کے لیے بطور نعمت کی نہیں ہے لیکن وہ بطور عذاب کی ہو چکی ہے وہ عذاب بن چکے ہیں اس کے لیے کیوں عذاب وہی مانا کہ اس کے جہنم جانے کا سبب بن چکا ہے وہی مال کنی سمے پڑا مسئلہ ہاں اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر آپ کو فہم دنائی دی ہے اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے شہرت دی ہے اگر لوگ آپ نے اللہ تعالیٰ نے آپ کو لوگوں کے لیے متا بنایا ہے لوگ آپ کی بات مانتے ہیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو لوگوں کے اندر ایک ایسا مقام دیا ہے جس کی وجہ سے لوگ آپ کی بات کو مانتے ہیں تسلیم کرتے ہیں سردی اٹھاتے آپ کی بات پر تو آپ پر بھی لازم ہے آپ رب تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کریں اس بات پر اور لوگوں کو رب عالیہ کی طرف بلائیں نہ کہ اپنی طرف بلائیں لوگوں کو رب بارک و تعالیٰ کی دین کی طرف بلائے نہ کہ اپنی طرف بلائیں اگر آپ اپنی طرف بلائیں گے اپنی پوجا کروائیں گے تو پھر آپ رب بارک و تالا کی نعمت کو بدل رہے ہیں پھر رب کی نعمت کو بدل رہے ہیں آپ رفت بارک و تعالیٰ کی نعمت جیسے آپ کو پہنچی تھی آپ نے اس کا ویسا حق ادا نہیں کیا آپ نے شکر ادا نہیں کیا کیونکہ آپ پر لازم تھا آپ لوگوں کو پکڑ کے رب کی بارگاہ گاہ کی طرف بلائیں. لیکن آپ اپنی طرف بلا رہے ہیں آپ اپنی دعوت دے رہے ہیں دا نب ہی نہ بنے دا بنے دائی اللہ ہونا اپنے نفس سے نکلنا یہ سب سے بڑا جہاد ہے سب سے بڑا جہاد ہے کہ جس وقت بندہ خود چاہ رہا ہو کہ لوگ میرے فالو جیسے کہتے ہیں لفظ میرے فالو بنیں میرے پیروکار بنے این اس وقت میں بندہ ان کو پکڑ کے رب کے بندوں کو کہے کہ نہیں میرے طرف نہ آئیں میری طرف نہ دیکھیں آپ اپنے رب کو دیکھیں جو مالک ہے تمہارا اصل حقیقی مالک ہے آپ اسے دیکھیں اس کی بارگاہ کی طرف آئیں ادھر سر اپنا لیکن آج ہوا کیا ہے لوگوں نے رب کی نعمت کو بدلا نے پیروں نے اپنے آپ کو رب رسول سے بھی بڑا بنا کر دکھا ہے مولوں پیروں نے رب رسول سے بڑا اپنے حکم کو رب رسول کے حکم سے بھی بڑا جانا ہے اور لوگوں کو مننا ہے آج لوگ کہتے ہیں ہمارے لیے ہمارے پیر کا حکم ہے پیر پر اعتراض نہیں لیکن رب رسول پر اعتراض جگہ جگہ ہو رہا ہے پیر پر اعتراض میں نے کتابیں لکھی جا چکی ہیں لیکن رب رسول پر اعتراض میں اس میں کوئی بولتا بھی نہیں پیر پر اتراج سے کیا ہو جائے گا اصل میں وہ اپنی سیفٹی چاہتے ہیں پیر انہیں بتا اگر کریں گے تو پیر تو بدھ روزانہ پیر تو تو پیری چل نہیں سکے گی اپنی پیری کو بچانے کے لیے اسے محفوظ کرنے کے لیے انہوں نے یہ ڈھونگ رچایا کہ بات ہی نہ کرے سارے گوبن کے پیر. یہ پیر حضرت عمر سے بڑے یہ پیر حضرت عمر سے بڑے پیر ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے مجمع عام میں فرمایا فرمایا کہ حکمار جو ہے نا عورتوں کا اتنا ہونا چاہیے اس سے زیادہ جس کا بھی رکھا گیا فرمایا کہ میں عمر اسے لے کے واپس بیت المال میں جمع کروا دوں گا ایک بڑی مائی صبح اٹھی مجمع میں سے خواتین کی طرف سے بیٹھی ہوئی بیٹھی ہوئی تھی وہ کھڑی ہوئی عمر دیکھو رب تعالیٰ نے فرد نہ ہم نے جو فرض کر دیا ہے رب تعالیٰ کو تعالیٰ نے جب تحدید نہیں کی تو تم مقرر کرنے والے کون ہوتے ہو اد جب بات کی نا خاتون نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے زور سے کہا تو میں کہ و عمر اختہ میں آج ایک عمر غلطی کر بیٹھا ایک عورت نے درست بات کر دی بتائیں یہاں تو اعتراض من ہے اور پی بھی پیر بھی اوپر سے جہل کٹاؤ پیر پیر دین کو جانتا ہی نہ ہو جہل پیر ہو دین سے اس کو وقفیت ہی نہ ہو وہ بھی کہتا ہے مجھ پہ اعتراض من ہے بھائی بتائیں مطلب جائے تو کہاں جائے مطلب ان کا یہی ہوتا ہے کہ یہ کیا کہ نا کہ پیر پر اعتراض منع ہے کہ یہ شریعت ہے تاکہ وہ ہر کام خلاف شریعت کر سکیں ہر کام خلاف شریعت کرتے رہیں انہیں کو روکنے ٹوکنے والا نہ ہو پھر چاہے پیر اپنے بیٹے کی شادی پر ڈیڑھ ارب روپیہ اڑا دے اعتراض من ہے کیا من ہے اعتراض من ہے پیر اپنے بیٹے کی شادی پر ڈیڑھ ارب اڑا دے مریدوں کو سارا پیسہ دبا کے کوٹھی بنگلے بنا جائے اعتراض من ہاں اس کے دربار پر اس کے آستانے پر مدرسہ ایک بچے پڑھنے والا نہ ہو دین پڑھنے والا نہ ہو اعتراض من پیر کی اپنی بیٹی یونیورسٹی کے ہاسٹل میں پڑھی ہو پیر پر اعتراض منا اعتراض نہیں کر سکتے آپ نہ کبھی بھی نہیں یہ معاملہ کاند رب کی نعمت انہیں ملی ہے انہوں نے نعمت پہنچنے کے بعد اس کو بدل دی ہے نعمت تو بدل دی ربارک و تعالیٰ کی طرف سے جو انہوں نعمت ملی تھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا سزا بیان فرمائی فن اللہ شدید الحقاب میں بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ بڑی سخت ہے یہ بتایا گیا جو لوگ نعمت ملنے کے بعد میرے حبیب آ گئے حبیب کریم علیہ السلام امام الانبیاء بن کے تاجدار ختم نبوت بن کے آ گئے ختم نے کے دلال بھی بیان کر دیے اب بھی کوئی نہ مانے نعمت تو بدل رہا ہے نعمت کو بدل رہا ہے نعمت کو تبدیل کر رہا ہے کسی کو مال ملا ہے رب تبارک و تعالیٰ کے راہ کے علاوہ فی سبیل اللہ نہیں فی سبیلی شیطان خرچ کرتا ہے رفتالیٰ کی نعمت کو بدل رہا ہے ربت بارک و نے اسے عقل فہم دنائی دی ہے رب کے دین کے لیے صرف نہیں کرتا غلط کاموں میں صرف کر رہا ہے تو ایسا بندہ رفتالیٰ کی نعمت کو بدل رہا ہے ربت بارک و تعالیٰ نے ایسے سب لوگوں کے لیے یہ وعید اور دھمکی دی ان اللہ فعن اللہ شدید الحقاب بے اللہ تبارک و کی پکڑ جو ہے, وہ بڑی سخت ہے آگے جی انتہائی اہم مسئلہ بیان ہو رہا ہے یہ جو لوگ پیچھے جن کا حال بیان ہوا بلکہ پچھلی آیات کریمہ سے جو بندہ حق سے پھر جائے اس کا حال کیا ہے جو حق کو قبول نہ کرے اس کی سزا کیا ہے وہ آخر کیوں سبب بیان کیا جا رہا ہے اگلی مبارک نمبر دو سو بارہ میں سبب بیان کیا جا رہا ہے ایسا ہوتا کیوں ہے کہ بندے کے پاس حق آ جائے پھر بندہ انکار کر دے دین بندہ پھر نہ مانے دین پہنچ جائے مان جائے عمل نہ کرے عمل کرے اخلاص نہ ہو دکھانے کے لیے کر رہا ہو ایسا ہوتا کیوں ہے یہ آگے آج نمبر دو سو بارہ میں دو چار دنوں سے جو ہم ایک درس ایک مضمون چھڑا ہوا ہے قرآن کریم کا ہمارے درس کے سلسلے میں تو اس کا آج ایک سبب بیان کیا جا رہا ہے آخر وجہ کیا ہے ایسا ہو کیوں رہا ہے تعالی نے ارشاد فرمایا لین کاف الحیات الدن فرما کہ کافروں کے لیے دنیا کی زندگی خوبصورت بنا دی گئی ہے کافروں کے لیے دنیا کی زندگی خوبصورت بنا دی گئی ہے یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں دو جگہوں پہ ارشاد فرمایا باتیں دونوں بظاہر مختلف ہیں لیکن حقیقت میں ان دونوں کا محمل علیحدہ علیحدہ ہے ایک جگہ رب تعالی نے ارشا فرمایا یہ غور سے سن یہ جی مسئلہ بڑا عام ہے غور کے ساتھ سنیں اللہ تبارک اوتال نے ایک جگہ ارشا فرمایا ایک جگہ رب تبارک اوتار نے ارشا فرمایا زیان الحمود شیتوان و امالحم زین لحم شیتوانحم شیطان نے ان کے لیے اعمال خوبصورت کر دی ہے ادھر دیکھو یار ان کے لیے اعمال خوبصورت کر دی ہیں شیطان نے ان کے لیے اعمال خوبصورت کر دیے دوسری جگہ اللہ تعالی نے بغذال اللہ تعالیٰ حام نے ان کے لیے ان کے اعمال ہر امت کے اعمال ہر گروہ کے ہر جماعت کے ہر تحریک کے اعمال ان کے لیے خوبصورت بنا دیے رب بار گوتال نے نسبت تزئین کی اپنی طرف کی آپ عمل کو مزین کرنے والا عمل کو خوبصورت بنانے والا ہے کون ایک قرآن کریم میں ہی ایک جگہ فرمایا رب تعالی نے کہ میں ہوں ایک جگہ فرمایا شیطان ہے کن میں پڑا مسئلہ بھائی قرآن کریم میں ہی رفتار نے تعالیٰ نے شاہ و کدالحم شیتوانو احم الحم شیتان نے ان کے لیے ان کے امال خوبصورت کر دیے اور دوسری جگہ وہ کدا نا کل امتن امل احمایا ہم نے ہر جماعت کے لیے تاریخ کے لیے ہر امت کے لیے ہم نے امال خوبصورت کر دیے ہیں اب مطلب کیا ہے اگر عمل کو خوبصورت بنانا یہ اچھا وسفا ہے تو پھر شیطان کی طرف منسوب کیوں اگر عمل کو کسی کے لیے اچھا بنانا یہ برا بسف ہے رب تعلی کی طرف منسوخ کیوں یہ <تصفح> سمجھ پڑا مسئلہ یہ <تصفح> انتہائی قابل غور نکتہ ہے جو میں آپ کے سامنے رکھنے لگ ہر بندہ اسے ذہن میں بٹھائے <تصفح> <تصفح> ایک ہوتا ہے تزئین کا معنی کیا ہے تزئین کے دو معنی ہیں اور ان دونوں کے محمل الگ الگ ہیں وہ میں آپ کے سامنے دونوں رکھتا ہوں ایک یہ ہے کہ کسی چیز کو پیدا کرتے ہی وجود دیتے ہی اس کے اندر کشش رکھنا اس کے اندر حسن رکھنا اس کے اندر کشش رکھنا اور حسن رکھ دینا یہ جب یہ بات ہوگی تو اس کی نسبت ربت کی طرف ہوگی کس کی طرف ہوگی رب آلہ کی طرف ہوگی میں لمبی چوڑی بات نہیں کرتا ذہن تھا اس میں ذرا اس بات کو میں مزید کھولتا لیکن ایک دو مثالوں کے ساتھ میں بات کو مختصر کرتا ہوں جیسے عورت ہے عورت کو رقبار وطال نے پیدائشی حسن دیا کہ نہیں دیا دیشتر. وہ ایک الگ بات ہے اتنا حسن ہونے کے باوجود بھی بیوٹی پارلر کی محتاج ہے بیچاری دس ہزار پندرہ ہزار میں تیار ہو کے تیار ہو کے بھی یہ نہیں کہتی میں تیار ہو ہوں, کہتی میں ریڈی ہو گئی ہوں اللہ خیر کرے جب ریڈی ہو جائے چلے ریڈی نہ ہو تو کام اتنا برباد کرتی ہے جب ریڈی ہو جائے پھر, پھر تو کام زیادہ تباہی کی طرف جانا جی تو مرد بچارہ لائف بوائے سے منہ دھو لے تو ہفتہ پورا لشکارہ نہیں جاتے اس کے ہے یہ نہیں وہ کہتے یہ عورتیں زیادہ خوبصورت ہوتی میں نے کہا تو مرد بےچارے میں نے کہا وہ تو بےچارا میں کہتا ہوں حقیقت والی بات ہے خوبصورتی جو ہے نا کریموں میں نہ کسی اور چیز میں بندہ مومن صرف وضو کرتا رہنا سبحان اللہ اللہ تبارک و تعالی ایسا نور پیدا کر دیتا ہے اس کے چہرے پر اللہ حضرت امام سمکی ری بات ہے شاہ فرماتے ہیں آ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نیک بندے جو ہے نا وہ جو عبادت کرتے ہیں نا اس کی تجلی پڑتی ہے اس کے دل پر عبادت کی تجلی پڑتی ہے دل پر رفتبار کو تعلیٰ نور کی تجلی ڈالتا ہے اس کے دل پر عبادت کی وجہ سے ذکر و فکر کی وجہ سے علم کی کثرت کی وجہ سے علم کے اندر درک کی وجہ سے فام کی وجہ سے اللہ تعالی دل کے اندر تجلی ڈالتا ہے اپنی تو میں وہ تجلی جب آشکارا ہوتی ہے نا اس کی شعائیں اور انعکاس اور ان جو ہے وہ جب باہر کی طرف اٹھتا ہے تو وہ چمک وہ اس کے چہرے سے نظر آتی ہے وہ اس کے چہرے سے نظر آتی ہے کہ نہیں سمجھ پڑا مسئلہ ہاں تو یہ اصل حسن جو ہے نا اصل خوبصورتی وہ یہی ہے کئی مولوی ہم نے دیکھا ہے بڑے بڑے مولوی ہیں میں نام لوں تو آپ کا حادثہ ہی نکل جائے اے بوجھنا جناب زعفران پیتے ہیں نیوکی کیوں پیتے ہیں جی کہتے ہیں جی اس سے چہرے کی رنگت نہیں بدلتی میں نے کہا کتنی دیر تک رنگت قابو کر کے رکھنی تو سرکارے سرکار دسو اور مختلف قسم کی کریمیں بڑے بڑے مولوی یہ جو ٹی وی چینل پہ تقریر کرنے جاتے ہیں نا وہ پہلے خواتین بیٹھی ہوتی ہیں ان کا میک اپ ہیں وہ پھر جا کے وہاں مسئلہ بیان کرتے ہیں غیر محرم کو دیکھنا حرام ہے مول صاحب آپ کیا کر رہے تھے ابھی بیوٹی پارلر وہیں پہ ساتھ کھلا ہوا ہے وہاں پہ بیوٹی پارلر پوری کروا کے پارلرنگ کا نظام سارا کروا کے پھر جا کے کہتے ہیں جی عورتوں کی تو ہاتھ لگانا حرام ہے وہ بندہ پوچھے بھی جناب آپ کو کیا عورت کہتے ہیں وہ میں نے تھوڑا لگایا تھا وہ تو اس نے لگایا تھا میرا ہاتھ لگانا حرام ہے اس کا ہاتھ لگانا تھوڑا آرام ہے ایسے پاگل لوگ ہیں کیا دین بیان کریں گے بھئی بتائیں, بتائیں اللہ تبارک و تعالی ان کے شرح سے محفوظ فرمائے بس یہی ظاہری جو ہے نا لیشک پیشک یہی رہ گئی ہے باقی وہ بات جو ہمارے آل اللہ میں تھی نیک لوگوں میں تھی وہ والی ختم ہو گئی تو اللہ تبارک سنیں جیزر غور سے سنیں اللہ تبارک و تعالی نے عورت کے اندر پیدائشی حسن رکھ دیا ہے یہ کشش رکھی رب نے بتائیں بھئی اور رابط بار اگر یہ کشش اور یہ ہوسن نہ رکھتا اور اسی عورت سے ہی آگے نسل چل رہی ہے نا بہر وہ نظر آ رہا ہے اس کے شاپر پڑا ہے اب اس چھاپڑ کی طرف کسی کی کشش نما دی جائیں گے مجھے لیکن دس روپئے پڑے ہوں سب کی قسمت کھل جائے گی آپ کو نہیں کہہ رہا باقی جو باہر سے گزر رہے ہیں آپ تو الحمد للہ دین سن رہے ہیں تو سب کی قسمت کھل جائے گی سب کو نظر آئے گا دس روپے پڑے اٹھانے کی کوشش کریں گے ہے <سؤال> یا نہیں ایسا <سؤال> تو کشش ہے اس میں اس میں نہیں ہے بظاہر صورت ہے کہ یہ بھی کاغذ ہے وہ بھی کاغذ ہے لیکن اسے اٹھا رہے ہیں اسے نہیں اٹھا رہے اسے ثابت ہوا کہ کشش نہیں ہے تو پاؤں میں ہے تو میں پڑھے. کنی سمجھ آیا وہ بھی یہاں پہ اس والی جیب میں یہ جیب بھی دل پر رکھی ہے تاکہ پیسوں کا تعلق دل کے ساتھ رہے دل سے دائیں نہیں سمجھ آیا ہمارے بزرگ سوفی آتے ہیں وہ رکھتے پیسے یہیں رکھتے ہیں یہ جیب ہو ہی نہیں ہوے اگر نہ ادھر ہوں گے نہ اندر جائیں گے پیچھے ہی رہے نیچے کی طرف وہیں سے نکل کے کہیں کہیں چلے جائیں تو ہوا کیا جی رقت بار کو اگر عورت کے اندر کشش نہ رکھتا تو بتائیں یہ تبالد اور تناسل کا جو سلسلہ ہے یہ چلتا عورت پھر ایسے پڑی تو جیسے وہ کاغذ پڑا ہے جیسے وہ شاپر ہے بائے ہے یا نہیں ایسا یعنی رب تبارک و تعالیٰ نے عورت کے اندر کشش رکھی اس کے اندر محبت رکھی اس کے اندر جاذبیت رکھی پھر رب تبارک و تعالیٰ نے مرد کے دل کو عورت کی طرف مائل کر دیا اب فرق سمجھے دونوں میں رب کی تزئین میں اور شیطان کی تزئین میں فرق کیا ہے رب تبارک وطال نے پیدائشی حسن رکھ دی اور کشش رکھی عورت میں رب تبارک وطال نے اپنے حبیب کو بھیج کر طریقہ بتایا کہ فرمایا عورت جس کی طرف تمہارا دل کھنچ رہا ہے اس کو حاصل کرنے کا ذریعہ کیا ہے نہیں سر پڑا مسئلہ اس کو حاصل کرنے کا ذریعہ کیا ہے نکاح کا پھر طریقہ بتایا پھر کہ اکیلے دو بندے بیٹھ کے میاں بی بی کر لیں. لوگوں کو بتائیں تاکہ کو تم زنا کی تو مت نہ لگائے تمہ, تمہیں بدکار کوئی نہ کہے تمہارے بچے پیدا انہیں حرامی کوئی نہ کہے انہیں بولا تو جنا کوئی نہ کہے اس لیے رفتار کو بتانا نے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر کے اپنے حکامات دیے کشش رکھ دی جی. اس کی طرف جناب دل کا ملان کر دیا رب تبارک و تعالی نے لیکن ساتھ ساتھ رب تبارک و تعالی نے فرمایا طریقہ کار یہ ہوگا جو تجھے میرا حبیب دے رہا ہے میرا حبیب دے رہا ہے طریقہ کار تمہیں اس طریقے سے اسے تم حاصل کرو پھر اس کے ساتھ پھر آگے سارے معاملات جو ہیں وہ بھی اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب کے ذریعے سے عطا فرما دی سارے کے سارے عطا فرما دیے اب کشش بھی ہے محبت بھی ہے روسن بھی ہے تزیر بھی ہے سارا کچھ ہے اس کو حاصل کرنے کا طریقہ جو بتایا ہے ربرے کو دے رہا ہے تو سونا طریقے گا کے کام بھی سونے ہوتے ہیں اچھا اب ہوا یہ کہ پیدائشی حوصل رکھا رب نے اب شیطان جو ہے یہ بندے کے اندر یہ پیدا کرتا چیزیں زنا والے طریقے بدکاری والے طریقے حرام کاری اور حرام خوری والے طریقے وہ اسے سکھائے گا اس کے ذہن میں ورثہ ڈالے گا ہیں جی فلاں لڑکی جو ہے فلاں جو ہے فلاں جو ہے اب حسن پیدیشی طور پر رکھا رب نے ہے تزین رب نے عطا فرمائی ہے اب یہ گناہ اس کے لیے اس تک پہنچنا جو خوبصورت بنا رہا ہے حرام طریقے سے یہ شیطان کر رہا ہے یہ کون کر رہا ہے شیطان, شیطان, شیطان کر رہا ہے آپ بالکل اسی بات کو دیکھیں یہ یعنی کشش بھی ہے محبت بھی ہو رہی ہے سارا کچھ ہو رہا ہے لیکن ہے کیا حرام ہے کیا ہے حرام, برام حرام برام ہے اب یہ شیطان کر رہا ہے اس کے لیے حرام کو اس کے لیے شیطان میٹھا بنا کے پیش کر رہا ہے حرام کو اس کے لیے شیطان خوبصورت بنا کے پیش کر رہا ہے اب یہی حال مال کا ہے کیا ہے مال کا, مال کا یہی حال ہے رب اگر بتائیں جی اگر مال جو ہے اس میں کشش نہ ہوتی اتنے سارے کام ہوتے ہیں یہ مسجد نہیں بننی تھی یہ امارات نہیں بننی تھی نہیں بننی تھی کسی نے کیوں بناتا بندہ اب بتائیں کسی بندے کو پتا مجھے کچھ نہیں ملنے والا اینٹے بنائے گا پہاڑوں میں جا کر پہاڑوں کو کھودے گا کچھ نہیں کرے گا نا ماگی کشیشی تو ہے کہیں بھی بندہ چلے جائے بالکل جنگل بیابان میں ایک ہی بندہ بیٹھا ہے یار اکیلے بیٹھے ہو کتنے عرصے سے کہتے بیس سال سے نوکری کر رہا ہوں یہیں بیٹھا یار اکیلے کیسے دل لگ جاتا ہے وہی بندہ بیس منٹ نہیں نکالتا مسجد میں دل نہیں لگتا یہاں بیس منٹ نہیں دل لگا وہاں بیس سال کیوں دل لگ گیا اس نے کہا تمہیں نہیں پتا یہاں ساٹھ ہزار مہینے کا ملتا ہے اسے ثابت ہوا دل پیسہ لگا جاتا ہے پیسہ دل لگاتا ہے کہیں سمجھ آیا یہاں پہ اس بےچارے کو کچھ ملنا نہیں تھا اس لیے دل نہیں لگا بیس منٹ نہیں دل لگا وہاں بیس سال ہو بیچارے فوجی نہیں بیٹھے پوسٹوں پر اکیلے بیٹھے ہوتے ہیں صبح سے شام تک دل لگا ہوا ہے کسی کوئی پریشانی نہیں ہوتی وہاں گانے سننے کے لیے ان کے پاس موبائل بھی نہیں ہوتا کہ نہیں ایسے بیٹھے ہوئے ہیں اگر موبائل پہ لگ جائیں گے تو کوئی اور اس کو لگ جائیں گے نہیں پھر پوری قوم کو الٹا کے لٹا کے رکھ دیں گے سارے کسی کو کیا پتہ ہوگا کہ کیا ہو رہا ہے وہ تو ٹک ٹک بنا رہے ہیں بیچارے بیٹھے وہاں ہر قوم کے ساتھ کیا سے کیا ہو جائے یہ پوری دنیا کی بات کر رہا ہوں پوری دنیا کی ہر جن جتنی بھی سرحدیں ہیں وہاں پہ جتنے بھی لوگ بیٹھے ہوں گے وہ سارے ان چیزوں سے بچا کے رکھا جائے گا اگر یہ نہ ہوگے توجہ ان کی ادھر ہو جائے پھر وہ یعنی کچھ بھی نہیں ہوگا ایسے دیکھ رہا ہے بیس سال پورے دل لگا ہوا ہے تو یہ مال کی کشش ہے نا مال کی محبت ہے نا مال میں حسن ہے نا اس لیے وہاں بیٹھا ہوا ہے اب رب تبارک و تعالیٰ نے مال میں پیدائشی حسن رکھ دیا کوٹھی میں بنگلے میں کار میں حسن رکھ دیا لیکن ساتھ فرمایا کیا رب تبارک و تعالیٰ نے یہ حسن تمہارے تابے رہے یہ تمہارے لیے ہے تم اس کے لیے نہیں ہو یہ بہت بڑی بات کی طرف میں اشارہ دے رہا ہوں اگر ایک دو مثالیں دیتا ہوں میں آپ کو یہ تمہارے لیے ہے تم اس کے لیے نہیں ہو یہ مال کی اصیلی غلامی جو ہے نا یہ بڑی گندیشہ ہے مثال کے طور پر آپ ایک بال ٹون چلے جائیں نا یہی دور نہ جائیں زیادہ ایک ٹون میں آپ چلے جائیں وہاں پہ آپ کو صبح صبح میں جاتا تھا ایک لڑکا تھا سویرے سویرے اس نے اتنی شروع نہیں ہوتی تھی کچھا کیا کچھ نکر انڈر ٹیکر وہ اتنا پہنا ہوتا تھا اس نے وہ پہن کے سویرے سویرے اصل اس, اس کا کتا بھی لنڈا تھا کتے کے بھی دم نہیں تھی یعنی کتا بھی بغیر لسنس کے کوئی کہا ساتھ کتے کے دم شم نہیں ہے اس کتے کو لے کے جا رہا ہوتا تھا اور کتا ہمیشہ سر نیچے کر کے جا رہا ہوتا تھا اب ہے کیا؟, کیا وہ کتے کے لیے ہے یا کتا اس کے لیے, اس کے لیے کتا اس کے لیے نا کتا اس کا دفاع کرے رات کو سوئے تو دھیان کرے چوروں کو نہ آنے دے ڈاکوں کو نہ آنے دے اس گھر کی حفاظت کرے جانور ہیں تو ان کا ان کی حفاظت کرے لیکن یہاں کیا ہو رہا ہے الٹا ہو رہا ہے کتا اسے سیر نہیں کروا رہا وہ کتے کو کروا رہا ہے نہیں سمجھا <laughs> یعنی کتا غلام جس نہیں ہے وہ غلام ہے وہ نہیں بوکرا کتا ووکرا ہے وہ کتے کا وجہ سے بوکرا ہے کہ ووک رہے ہو تم یار کیا کر رہے ہو وہ یعنی ہونا یہ چاہیے تھا کہ کتا فخر کرتا یار دیکھو میرا مالک ہے ہاں مالک فخر کرتا پھر میرا کتا ہے بندہ پوچھے اس سے بڑھ کر بھی کو کمینگی کی ہاتھ ہوتی ہے کہ بندہ فخر کرے کتے کی وجہ سے اور اس کی مثال دیکھے بندے نے گاڑی لے لی ہے گاڑی لے لی ہے وہ گاڑی جان بوجھ کے رشتہ داروں کے پاس لے کے جائے گا لوگوں کے پاس لے کے جائے گا تاکہ لوگوں کو دکھائے گاڑی ہے میرے پاس اب یہاں پہ بندہ نہیں لے کے جا رہا گاڑی کو بلکہ گاڑی اسے لے کے جا رہی ہے وہاں اگر بندے نے گاڑی رکھی ہوتی بندے نے گاڑی رکھی ہوتی تو وہ گاڑی مسے میں آتی کہ نہیں؟ وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے کبھی نہیں لے جاتا ہاں مجبوری ہوتی جہاں جانا ہوتا وہاں جاتا لیکن اس کے دل میں یہ بات بھی نہ ہوتی کہ لوگ دیکھ کے یار آپ نے گاڑی رکھی بھی اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے گاڑی کو نہیں رکھا ہوا گاڑی نے اس کو رکھا ہوا ہے اس نے کتے کو نہیں رکھا ہوا کتے ہوں اس کو رکھا ہوا ہے جب بھی دیکھیں نا کوئی بندہ کتے کو لے کے جا رہا ہو کتے کم ہونی چاہیے جی ہوگا بڑا بے شرم ہے یار میرے ساتھ چل رہا ہے میری تو نہوں گا لوگوں کو میں نے اتنا بڑا مالک رکھا ہوا ہے کتا شرم سے منہ نیچے کر کے جا رہا ہے کتنے کے لیے فخر کی بات ہونی چاہیے لیکن چونکہ فخر کرنے والی بات جو نا فخر کرنے والا وسط جو ہے وہ اس نے لے لیا ہے تو کتا شرم سار ہوا پھرتا تو بھائی یہی بات جو ہے نا اور اسی طرح کر کے عہدہ جو ہے عہدہ منصب جو ہے جاہ جو ہے کچھ بھی ہے وہ مرد اگر اپنے لیے اسے زینت سمجھنے لگے مرد اپنے لیے باعث فخر سمجھنے لگے تو پھر تو زلالت ہوگی اگر عہدہ مل جائے منصب مل جائے سیٹ مل جائے اسے اس لیے قبول کرے گے خدمت کروں گا میں حضور کی امت کی حضور کے غلاموں کی خدمت کروں گا تو پھر اس کے لیے کوئی آر ہے نہیں ہے وہ آج سیٹ پہ ہے تب بھی عزت والا ہے اتر جائے تب بھی عزت والا ہے کرسی پہ ہو تب بھی عزت والا ہے کرسی سے اتر جائے تب بھی جلدا ہے جن زلیلوں نے اسے اپنے لیے باعث سے ادھر سمجھا ہے کو سیٹ کو کو حب جلال کو جتنی بھی چیزیں ہیں ان کو اپنے لیے زینت سمجھا ہے وہ لوگ پھر زلیلی ہوئے ہیں سیر سے اترتے ہیں سیدھے جل جاتے ہیں کوئی لے جاتے ہے کوئی کہیں جاتا ہے کوئی کہیں جاتا ہے کوئی, کوئی کہتا ہے کیوں اتارا کیوں نکالا کوئی کہتا ہے جی رات کو سوئے ہوئے نکال دیا کم از کم اٹھنے تو دیتے کہہ رہے نہیں کہہ رہے یعنی ان کو محبت اس سے ہے سیر سے ہے کسی سے ہے یہ اس کو اپنے لیے عزت کا سبب سمجھتے ہیں حالانکہ نہیں بھائی نہیں ایسا نہیں ہے ہمارے علماء نے لکھا ہے میں خلافت جو ہے نا خلافت اس کی وجہ سے ہمارے محبوب کے صحابہ کے خلاف قربہ راجدین جو ہیں ان کی عزت میں اضافہ نہیں ہوا خلافت کی وجہ سے ابوبکر بکر صدیق کا درجہ نہیں بڑا حضرت عمر کا درجہ نہیں بڑھا حضرت عثمان کا درجہ نہیں بڑھا حضرت مولا علی کا درجہ نہیں بڑھا بلکہ خلا انہوں نے خلیفہ بن کر خلافت کو عزت دی ہے انہوں نے خلیفہ بن کر خلافت کو عزت دی ہے یہی سبب ہے کیونکہ وہ اسے خدمت سمجھتے تھے رب تبارک کو مطالعہ کے بندوں کو ان کے حقوق پہنچانا جس بندے کا منشا اور مقصد ہو تو تب یہ کام بنتا ہے بھائی آج ہمارے لوگ جو ہیں ان کا مقصد ہی عوام کو لوا دان لگانا ہوتا ہے یا نہیں دیگر. اور کوئی مقصد ہی نہیں ہوتا ان کا تو ویسے اس لیے پھر وہ خدمت نہیں کرتے ان کی قوم <سلام> <سلام> بیچاری چلو شکر ہے نعرہ تو لگا لیتے ہیں نا پانچ سال بعد ایسے کمزور اور غریب دل کے لوگ ہیں صرف بریانی کی پلیٹ کھا کر دو چھلے کنڈلوں والی جلیبیاں کھا کے یہ ریج جاتے ہیں یہ ہر چیز قربان کر دیتے ہیں کہتے ہیں یہ ہم تو آپ کے ساتھ ہیں یہ تو فلانے دے نعرے وجے تھے بجڑنے جے دشمن سارے سڑنے تھے سڑنے جے اس طرح کرتے نہیں کرتے رب تبارک و تعالیٰ جن کا بیڑا غرق کرے یہ زلیلے ہوں گے ہو رہے ہیں ہوتے رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے رب تعالیٰ کی بارگاہ سے امید بھی بڑی ہے آگے بھی ہوتے رہیں گے یہی سمجھ میں پڑا مسئلہ رب تبارک و تعالیٰ نے ارشا فرمایا جی دیکھیں اب تزئین اعمال جو ہے مسئلہ سمجھ آ گیا آپ کو جی اگر اس کی نسبت رفتال کی طرف ہو تو پیدائشی حسن جو رفتال نے رکھا ہے اور ساتھ اس حسن کو اپنانے کا طریقہ بھی بتا دیا مال لینا ہے حلال طریقے سے کس طریقے سے حلال طریقے سے حسن رکھا ہے اس کو پانے کا طریقہ بھی بتایا ہے حلال طریقہ یہ ہے اور شیطان جو ہے وہ ہمیشہ بندے کو شارٹ کٹ مروائے گا اور غلط طریقے پہ لے کے جائے گا پہنچائے گا وہی جہاں رب لے جانا چاہتا ہے لیکن رب تبارک وطال کا بتایا ہوا طریقہ وہ ہے جو امام المبیاں نے دیا ہے شیطان اپنے طریقے سے لے جائے گا جہاں اسے کافر لے کے جائے گا یعنی کافر کا جو طریقہ ہے کسی نے کسی طریقے سے کسی کا بھی مال ہاتھ چڑھے تو بٹور لیا جائے یہ ان کا طریقہ ہے کئی میں پڑا مسئلہ رب تبارک وطال نے ارشا فرمایا جی دیکھیں زجن کافر الخیات میں کافروں کے لیے دنیا کی زندگی خوبصورت بنا دی گئی ہے دنیا کا مال اور دنیا کا عہدہ حکومت یہ کافروں کے لیے خوبصورت ہے یہ کہتا نہیں بس ہمارے ہاتھ ہونا چاہیے اور آگے رفتال نے کیا کہاً کہاً خرون من الدین آمرو یہ مومنوں کا مذاق اڑاتے ہیں مومنوں کا مذاق اڑاتے ہیں اس سے ثابت کیا ہوا گندے کمینے کافر کو حکومت مل جائے یا مال مل جائے یہ دونوں صورتوں میں بدماش ہو جاتا ہے پھر مومنوں کا مذاق اڑاتا ہے آج بھی آپ دیکھیں لبرل سیکولر لوگ کمینے جتنے بھی ہیں سارے کے سارے علماء کو بھونکرے نہیں بھونک ہیں اہل ایمان کو بھونکتے نہیں بھونکتے غریبوں کا مذاق اڑاتے نہیں اڑاتے رفتبار کو نے بھائی یہ دو چیزیں جس بندے میں بھی ہوں گی حب مال اور حب جاہ یہ اہل ایمان کو ضلیلی کریں گے آل ایمان کبھی عزت نہیں پائیں گے دور کے اندر آج پوری دنیا کے اندر مومن جو آپ کو زلیل نظر آ رہے ہیں اس کی وجہ یہی ہے کہ کتے کالے باغ ہیں کبھی غالب کالے ہیں جن کے پاس عزت نہیں تھی وہ جناب آج سیٹوں پر چڑھ گئے ہیں کرسیوں پر براجمان ہیں ان کی وجہ سے مومن آج زلیل ہے رفت بار کو شاہ فرمایا وہ لدی نتک رفتال نے مومنو کے زخم پر جو مومن پرہزگار تھے ان کے زخم پر رب نے مرم رکھا رب نے تسلی دی خالق اور مالک نے میں آج وہ مذاق اڑا رہے رب تعالی نے ہمارے کہ کل کو یہی مومن ان کے بھی اوپر ہوں گے ان کے بھی فاوکہم کل کو مومن ان کے اوپر ہوں گے کیا مطلب ہے قرآن کریم کے دوسرے مقام پر رب تعالی نے ارشاہ فرمایا قیامت والے دن یہ مومن لوگ جنت میں جب ہوں گے نا کافر جہنمی جہنم میں پڑے ہوں گے تو مومن وہاں سے مزاق اڑائیں گے ان کافروں کا آمی ٹرمپا ہاں ایک شیر میں سناتا ہوں کہتا کہ کل میں موٹر کھڑی کی تھی پیٹرول پمپ بڑا مزہ یہ شیر ہے کل میں موٹر سائیکل کھڑی کی تھی پیٹرول پمپ لکھ دن کیسا شیر ہے تو یہ یہ مذاق اڑائیں گے پھر مومن مذاق اڑائیں گے جنت میں جا کر کے اس کا مطلب کیا ہے جنت کے مذاق اڑانے کا مقام ہے لیکن نا میں رب کے دشمن یہاں بھی زلی ہوں گے رب کے دشمن یہاں بھی زلی لوں گی آج کل جو بیڈو جو بیڈن جو ہے یہ جو بیڈو جو ہے یہ بدماش بنا ہوا ہے کیا مت والدین یہ ضرع ہوگا Inshallah. آج جتنے بھی بدماش بن کے مدرسے کے طالب علموں کا مذاق اڑاتے ہیں یہ صاف ہی سارے ذلیل ہوں گے اینکر مینکر جتنے بھی بیٹھے ہیں ٹی وی بی پر بیٹھ کر یہ دین کا اور اہل دین کا مذاق اڑا رہے ہیں ان کا مذاق اڑایا جائے گا Inshallah. میں حقیقت کہہ رہا ہوں یہ ذلیل ہوں گے اللہ تعالیٰ کے فضل سے ذریعے ہوں گے رفتار کو تعالیٰ نے ارشا فرمایاما رفتار نے ارشاد فرمایا کہ یہ پرہیزگار مومن لوگ جو ہے نا یہ ان کے اوپر ہوں گے کیا مت والدین اللہ اکبر دوسری تسلی رب نے دی تعالی نے حساب رب نے فرمایا تم مومنوں تم ان کو دیکھ کے پریشان کیوں ہوتے ہو ان کے پاس چار ٹکے آ یا دو گاڑیاں آ ان کے پاس تو بدماش بنے لگے پھرتے ہیں تو ان کا مال دیکھو ہی نہ تم نہ دیکھو ان کی چیزیں یہ تو شمار میں ہیں گنتی میں ہیں فنا ہونے والی ہیں بقا نہیں ہے ان کو رب نے تسلی تمہیں یہ دے رہا ہوں ولہ عشا بغیر حساب جب مومنو کو میں دوں گا نا کیا مت بھاگ تو بغیر حساب دوں گا کوئی کلکولیٹر نہیں ہوگا اکلام بتا کیا فرماتے تھے فرماتے تھے ہم بھی بے پڑے ہیں ہم بھی بے, بے پڑے مطلب حساب نہیں جانتے ہم یہ حضور کیا آج بھی ہے اگر ہم حساب نہیں جانتے ہم رب سے بھی یہی چاہتے ہیں مولا ہمیں بھی وہ چیزیں عطا فرما جن کا حساب ہی نہ ہو کیسی بات ہے بے حساب چیزیں رب نے وہی فرمایا میں بے حساب ہوں گی یہ نہیں کہ حساب آتا نہیں مطلب یہ ہے تمہارے جہاں محبت ہوتی ہے وہاں حساب ہوتا نہیں ہے اللہ اکبر جہاں محبت ہوتی وہاں حساب نہیں ہوتا بے حساب دیا جاتا ہے رب نے تم پریشان نہ ہو آج تمہیں یہ بدلہ دیا جا رہا ہے مومنوں کو آج ان پر ان کا مذاق اڑایا جاتا ہے پھر بھی دین پر قائم ہے پھر بھی ہاتھ پر قائم ہے آج ان کا مذاق اڑا جاتا ہے انہیں زریل کیا جاتا ہے تم جناب یہ دین کا کام کر رہے ہو دین کے غربے کا کام کر پریشان نہ ہو آپ کام کرتے رہے آپ رب نے آپ کو تسلی دی ہے میں یہ والے دن یہ اوپر ہوں گے آج جن کا مزاق اڑا جاتا ہے غلب دین کے لیے کام کرنے والوں کا. یہ ان کے اوپر ہوں گے آج غلب دین کے, لیے کام کرنے والوں کو تنگ کے جاتا ہے یہ کیا متبادل یہ کیا مطلب دبانے والوں کے اوپر ہوں گے اب نے کیا فرمایا آ یہ چار پیسے لے کے پچاس ساٹھ ہزار روپیہ لے کے تم دین کا کام کرنے والوں کو ضرور سمجھتے ہیں رب نے میں تمہیں بے حسابت آ فرماؤں گا کیونکہ تم میرے محبوب تم میرے محبوب ہو تم میرے پیارے ہو تو میں تمہارے ساتھ پھر کیا حساب شاہو بغیر حساب میں تم, میرے پاس آوگے تم ان کی گنتی کی چیزیں نہ دیکھو آؤ میری طرف میری جنت کو دیکھو پھر حسابت آپ اللہ کو اکبر اللہ تبارک و تعالی سمجھنے کی توفیق تھا